أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسمه وقدره ونفسه ورغم لا فضل الله عليك ورحمه اللهم طائفه منهم أن يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يدرون كما من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك تكن و وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَرْبِينَا وَلَوْلَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اگر آپ پر اللہ کا فضل لرس کی رحمت نہ ہوتی لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو گمراہ کرنے کا بہکانے کا ارادہ کر لیا تھا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُوسَهُمْ حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں کا منشی اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے کتابہ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے وہ علامہ کا معلم تکم تعلم اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے وکانا فضل اللہ علیہ کا اور اللہ کا فضل آپ پر ہمیشہ سے ہی بہت بڑا رہا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھی کہ وہی کے ذریعے آپ کو صورت حال سے آگاہ کر دیا جاتا حقیقت بتا دی جاتی تھی وغیرن وہ گرو جو بنو البیرک کے حامی کا لوگوں کا تھا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے قائل کر کے اور بنو عبیرک کو بری قرار دلوانے والا تھا اس سے نتیجہ کیا نکلتا کہ جو اصل مجرم ہے وہ بچ جاتا اور بے گناہ مجرم قرار پاتا اور بے گناہ کو سزا بن جاتی اور پھر اس کے نتیجے میں ایسا ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کی ساکھ اور کردار مجروح ہو جاتا تو اللہ سبحانہ ہوا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت سے آشنا کر دیا وہی کے ذریعے اور بنویرک کی چوری اور ان کی غلطی وہ واضح ہو گئی تو یہ جو لوگ حقیقت کو چھپا کر جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اللہ تارا نے فرمایا ہے وہ ماں یو دلو نا یہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں راہ راست سے ہٹا رہے ہیں اللہ کو دھوکا نہیں دے رہے آپ کو دھوکا نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو یہ دھوکا دے رہے ہیں وہ مائی ادرون کا منشی آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں نقصان بھی ان کا اپنا ہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت میں اپنی عاقبت پر بات کر رہے ہیں اور اللہ نے تو آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ جو نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھا دیا ہے اچھا یہاں سے علامہ کا و کا معلوم تعلم کہ اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اس سے کچھ لوگ علم الغیب مراد لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم دیا اگر اس سے یہ مراد لیا جائے تو پھر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے سورف العلق میں یہ بھی کہا ہے علم الانسان ما لم علم کہ اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا یہ تو پھر سارے انسانوں کے لیے ہی دل میں گیپ ثابت ہو جاتا ہے اگر ما لم تکن علم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا ثابت کرتے ہیں تو علامس ما لم يعلم اس سے تمام انسانوں کا عالم الغیب ہونا ثابت ہونا چاہیے کیونکہ ادھر کہا ہے کہ آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور ادھر کیا کہا ہے کہ انسانوں کو وہ کچھ سکھایا جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا جو پہلے نہیں جانتا تھا وہ غیب نہیں اس کے علاوہ علم ہے علم غیب نہیں تو بہرحال وہی کے ذریعے اللہ سبحانہ ہوا تو نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے اور نہ ہی آپ کو امید تھی ایسا کچھ اللہ تعالی نے آپ کو سکھا دیا اور جو کچھ سکھایا حکم کیا دیا بلغ ما بلخیر علی کا ربک جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی رابطی طرف سے وحی کیا گیا ہے نازل کیا گیا ہے وہ آگے پہنچا ہے اسے پھر اپنے تک نہیں رکھا وکان فبل اللہ علی کا اور ہمیشہ سے ہی آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے لا خیرواہ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں کوئی خیر نہیں ہے علامن سادہ کا تن سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا حکم دے او معروف یا کسی نیکی کا حکم دے او یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا صلح کروانے کا حکم دے پم البتی غاہ مروات الله اور جو بھی ایسا کام کرے اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے نقطی ہی اجراً عدیمہ تو عن قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے بہت بڑے اجر سے نوابیں گے نجوا کہتے ہیں باقی لوگوں سے الگ ہو کے اور چند بندے چھپ کر مل کر بیٹھ کر کوئی باتیں کریں اس کو کہتے ہیں نجوا لوگوں سے علیحدہ ہو کر صلاح مشورہ کرنا نجوا سرگوشیاں ان کی منافقوں کی اس میں کوئی خیر نہیں اکثر ان کی سرگوشیاں اکثر ان کی خفیہ میٹنگیں لا فی لافیری نجوا ہوں ان کے نجوا اور ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے تو منافق لوگ راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورہ کرتے اور اکثر اوقات وہ بری باتیں ہی سوچتے تھے خیر کی بات ان میں کم ہی ہوتی تھی اس لیے کہا لا خیر کثیر ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں شار ہی شر ہے تو چونکہ ان کی سوچ منفی تھی بری باتیں سوچتے جو خیر سے خالی ہوتی اور جو بھلائی اور صاف ستھری سچی بات ہے اس کو چھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے اس کے لیے الگ سے کارنر میٹنگ کرنے کی کیا حاجت ہے وہ تو ضرورت اس وقت پڑتی تھی جب وہ انہوں نے کوئی منفی سوچنا اور منفی پراپے گندہ کرنا ہوتا تھا تو کچھ کام ایسے ہیں جو چھپا کر کرنے بہتر ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ علام من بھی صداقات او معروف او اسلح بین اناس اللہ کے کوئی صدقے کا حکم دے یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلاح کا صدقہ صدقہ کہتے ہیں نفل زائد کو اصل میں یہ وہ کام ہوتا ہے جو بندہ صدقے دل سے کرتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں صدقہ تو یہ نفلی طور پر خرچ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی کبھار فرضی صدقہ پر بھی لفظ صدقہ زکوات وغیرہ پر بھی بول دیا جاتا ہے اور معروف ہر قسم کی نیکی کو کہتے ہیں اور اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان ہر قسم کے اختلافات کو ختم کر کے ان کے درمیان سلو کروا دینا یہ اصلاح بین الناس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتہ کو واحا وہ اصلی گم اللہ سے ڈرو اور آپس کے کی آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو تعلقات درست کرو قصوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کوشش کرتا ہے وہ کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہہ دیتا ہے تو ایسا آدمی جھوٹا ہے یعنی لوگوں کے درمیان دو لڑے ہوئے اختلاف کا شکار بندوں کے درمیان سلح کروانے کے لیے اگر وہ کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے اپنی طرف سے تو اس کو جھوٹ شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ سچ ہی ہوگا اس کو جھوٹا ایسا کرنے پر قرار نہیں دیا جائے گا تو یہ چند کام ہیں رات کے وقت اندھیرے میں چھپ کر اگر کیے جائیں یعنی سب کا دینا سرے آم دیا جائے ٹھیک ہے لیکن چھپ کے لیا جائے کسی کو پتا نہ چلے یہ زیادہ عظیم بات ہے اور پھر صدقے کے بارے میں مشورہ کرنا وہاں مشاورت دوسروں لوگوں سے ہٹ کے کی جائے یہ بھی اچھا عمل ہے اسی طرح لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا صلح کروانا یہ بھی ایک عمدہ اور اچھا کام ہے اس کے لیے بھی اگر مشاورت کوئی پوشیدہ کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ ان اچھے کاموں کے لیے آپس میں مشورہ نہیں کرتے بلکہ ایسے کاموں کے لیے مشورہ کرتے ہیں چھپ چھپا کر میٹنگیں کرتے ہیں جن کو ہم سازش کہہ سکتے ہیں جن میں خیر نہیں بلکہ شر پیدا ہوتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے نیکی چاہنے کے لیے اس طرح کا مشورہ کرے صدقے کا یا معروف کا یا اصلاح بین الناس کا تو وہ واحث عجد ہے اور دوسرے قسم کے جو کام ہیں اللہ کی نافرمانی والے وہ اللہ کی طرف سے پکڑ اور سزا کے باعث ہیں اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی مات الدا اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہو اور وہ کے راستے, کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے کسی اور راستے کی پیروی کرے نلی ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھیرے گا وہ نسلی اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے وہ سعت مسیرہ اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یعنی ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور دوسری طرف کسی اور کی بات ہو تو نبی کے حکم اور نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات یا اپنے ذاتی خیال ذاتی پسند نا پسند ذاتی رائے پر بندہ عمل کرے پتہ چل جائے ہدایت واضح ہو جائے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے نبی کا یہ حکم ہے لیکن اس کے باوجود اپنی من مانی کرتا ہے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے یا کسی اپنے بڑے کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے نبی کی بات کی نسبت تو یہ مومنوں کے سیدھے صاف راستے سے ہٹ جانے والا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا جو بھی ایسا کام کرے گا پھر وہ نبی کے راستے کو چھوڑ کے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے یعنی اتباع رسول والا طریقہ چھوڑ کے کسی اور تک ڈگر پہ اگر چل پڑا ہے تو ہم اس کو اسی لائن پہ چلاتے جائیں گے ٹیڑی راہ پر جانے دیں گے آخر کار وہ جہنم میں جا گرے گا ہدایت کے وعدے ہونے کے بعد نبی کی مخالفت کرنا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دینا حقیقت میں دین اسلام کو چھوڑ دینا ہے یہ جانتے بوجھتے ہوئے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور مومنوں کا راستہ وہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتبار سبیل مکمنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مومنوں کا راستہ کچھ الگ ہی ہے سبیلے مومنین سے اپنے کی وہ دلیلیں اپنے مقصد کی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ اس سے اجماع مراد لیتے ہیں اجماع امت کا اجماع کہ وہ سبیلے مومنی ہے حالانکہ اجماع کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتاب و سنت سے مستمبت کسی مسئلے پر فقہائے امت مجین امت کا اتفاق تو کتاب و سنت سے کسی مستبت مسئلے پر اگر اتفاق ہو نبی کی زندگی میں وہ اجماع نہیں ہوتا اجماع کیا ہوتا ہے تعریف کے مطابق کہ نبی کی زندگی کے بعد ایسا ہو تو یہ آج کا میں نازل ہوئی نبی کی زندگی میں یا نبی کی زندگی کے بعد نبی کی زندگی میں نادل ہوئی ہے نا تو اس وقت سبیلے مومنین موجود تھا اجماع موجود نہیں تھا سبیلے مومنین اس وقت بھی تھا اور سبیل مومین کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی مانوں ہر مسئلے کا حل اللہ کی کتاب سے تلاش کرو نبی کے فرمان سے تلاش کرو نہ ملے تو پوچھ لو نبی موجود ہے نبی سے سوال کیا جائے گا نبی اپنے اشتہار سے کتاب و سنت کی روشنی میں بتائے گا نہیں تو اللہ کی طرف سے رہی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتہادات بھی ہیں اور اگر کبھی کچھ کمی رہ جاتی آپ کے اشتہار میں تو اللہ والا کی طرف سے وہی نادل ہو جاتی جیسا کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ شہید کے سارے گناہ معاف کرض سارے معاف وہ گیا اس کو پیچھے سے بلایا آواز کہا کیا پوچھا تھا عرض کی کہ جی میں نے یہ سوال کیا تھا آپ نے فرمایا ہاں سارے گنا معاف قرض معاف نہیں الام اخبار الان ال بھی جبریل ابھی ابھی آ کے مجھے جبریل نے سرگوشی کی ہے مجھے ابھی ابھی جبریل نے اس کی خبر بھی ہے تھوڑا سا بھی کوئی نقص کوئی کمی رہ گئی اللہ نے فوراً صلاحی یہ ہے سبیل ممینین کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع یعنی وحی اللہی کی اتباع جس وقت قرآن نادل ہو رہا تھا اس وقت یہی سبیل ممینین تھا اور اسی کی سب نے اتباع اجماعتوں وہ بعد کی باتیں ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر تمام تر امت کے مجتہدین فکاہا علماء کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں اتفاق کر لیں متفق ہو جائیں کہ اس آیت کا یہ معنی ہے اس حدیث کا یہ معنی ہے یا یعنی یہ مسئلہ یوں حل ہوگا فلاں آیت اور فلاں حدیث سے استعال کر کے ہم نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا ہے پوری امت کے علماء اکٹھے ہو جائیں اور سب کا ایک ہی فتواہ جس سے بھی پوچھیں وہ یہی جواب دیتے ہوں تو اس کا ایک بہت بڑا وزن بن جاتا ہے لیکن ساری امت کے متحد علماء کا اتفاق معلوم کر لینا کون سا آسان کام ہے آج کے اس جدید کمیونیکیشن دور میں بھی یہ مشکل ہے تو وہ دور جو مواصلاتی نظاموں سے جدید ترین نظاموں سے خالی تھا اس دور میں کیسے پتا چل گیا کسی کو کہ اس مسئلے پر پوری امت کے علماء متفق ہیں صرف دعوے ہی ہیں اور کچھ نہیں جس کو جو من میں آتا ہے اپنی من مرضی کے موقف پر اجماع کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہاں صحابہ کے رام اللہ علیہ وجمائین کے دور میں صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب قریب دور میں کئی باتوں پر اتفاق وہ ثابت ہے کیونکہ اس وقت یہ لوگ مجتمے تھے اکٹھے تھے اور یہ چند لوگ تھے ان کا اتفاق وہ معلوم تھا لیکن صحابہ کے جو شدینی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیسے پتا چلے کہ وہ بھی سارے کے سارے ایک مسئلے پر متفق ہو گئے ہیں ہر گرو اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے اجتماع اجماع کا دعویٰ کر دیتا ہے چاہے وہ سری ہن قرآن و دیس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اب جیسے قبر پرست لوگ قبروں پر عمارتیں بنانے گلاف چڑھانے چراغ جلانے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے اور پھر اسی طرح تازیاں نکالنے پر بھی اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں انبیاء کو انسان نہ سمجھنا بلکہ نور سمجھنا اس پر بھی اجماع کے دعوے کرنے والے موجود ہیں ان کو خدائی اور دے دینا ملاد منانا کہتے اس پر بھی اجماع ہو گیا تھا کہتے تکلیف پر بھی چوتھی صدی اجماع ہو گیا اجماع کے دعوے کرنے والے تو بڑے بڑے ہیں عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں سری شر کو بلت کے کاموں پہ اجماع کا نام دے دیا گیا ہے ہاں وہ کام جن پر پھر واقع حقیقت میں امت کے تمام تر مجتہدین متفق ہو جائیں میں نے ارض کیا کہ اس کا ایک بہت بڑا وزن ہے یہ تو سارے مستحد جمع ہو گئے ہیں جمہور احریت یا جمہور یعنی بڑے بڑے علماء سارے علماء نہ صحیح امت کے معروف جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں بڑے بڑے مجتہدین وہ ہی اگر متفق ہو جائیں کسی ایک مسئلے پر تو اس کا بھی بڑا وزن بن جاتا ہے اور اگر ساری امت کے جو مجتہد ہیں سارے مسلمان علماء مجتہدین وہ ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں یہ تو بہت بڑی وزنی بات ہو جاتی ہے لیکن اس وزن کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے حقیقت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اختلاف کا علم نہیں ہوتا تو بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ اس بارے میں اختلاف نہیں مجھے معلوم اس کے بارے میں اختراط مجھے معلوم نہیں یہ کہنے کے بجائے اجماع کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے اس پر اجماع ہے وہ اپنے ارد گرد کے چار علماء کو جتنے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے متفق ہیں تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی اجماع ہے تو اسی طرح اجماع بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اگر کسی سے ثبوت مانگ لیا جائے نا فلاں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے مذہب ابن منظر نے کتاب لکھی ہے اجماع کے بارے میں الوسط تو اس میں بڑے بڑے دعوے ہیں اجماع کے یہ بھی اجماع یہ بھی اجماع, یہ بھی اجماع. تو ثبوت مانگا جائے ثبوت کوئی نہیں صرف دعوی اجماع کا ابن حضرت رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ کام بڑا کیا بخاری کی شرح وہ کیا کرتے ہیں کہ ابن مدر نے اس بارے میں اجماع کا دعوی کیا اور ساتھ ہی اختلاف بھی ذکر کر دیتے ہیں اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی اجماع کوئی نہیں ہے تو بہرحال مجتہدین امت کا اگر اتفاق ہو جاتا ہے کسی مسئلے پر اور مسئلہ وہ کتاب و سنت سے اخذ کرتا ہو اس پر علماء امت کا اتفاق ہو جائے تو وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اجماع اور اتفاق کی طرح بڑی اہمیت اور حیثیت کا حامل بن جاتا ہے تو مسئلہ اصل میں اجماع کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا ثبوت وہ بڑا مشکل اور ناممکن تک مشکل ہے اور اس آیت سے اجماع جو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس آیت سے اجماع نہیں نکلتا اجماع کی حجیت اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی کیونکہ یہ آیت نبی کی زندگی میں نازل ہوئی ہے اور اجماع ہوتا وہ ہے جو نبی کی زندگی کے بعد اتفاق ہو نبی کی زندگی میں تو مسلمانوں کا ہر مسئلے پر اتفاق ہی اتفاق تھا اگر کبھی کوئی معاملہ بن بھی گیا آپس میں تنازع ہو بھی گیا اجتلاف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والے کاموں کو اجماع کا نام دینا ہے پھر تو سارا ہی اجماع ہوا ہر کام پہ ہی پھر اجماع ہو جائے گا تو بہرحال یہ مجھ تحد مجتحدین جو ہیں ہے مستحدی مسئلہ اجتحادی مسئلہ ی مسئلہ اس پر اکٹھے ہو جائیں تو اس کا نام اجماع ہوتا ہے وہ شرطی کے وہ نبی کی زندگی کے بعد ہو تو سبیلے ہو منی وہ اجماع نہیں بلکہ کیا ہے وہی اداحی کی پیروی وہی اداحی کی اتباع وہی اداحی کی اتباع کرنے کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی اتباع کرنا شروع کر دے کوئی بندہ مات و نسلی جانم ہم جدھر اس کا منہ آئے گا ادھر اس کو پھیر دیں گے اور پھر آخر ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے وہ ساعت مسیرہ اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے